وأحسم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدقاتها وكل مرزة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يفعل الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 رحل من ہر قسم کی حمبے اللہ رب العزت کے لیے لا سے زدہ ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور دین فطرت سے ہمیں نوازا اور مسرت فرمایا اور ان گنت اور بے فرار غروب السلام رسول احکم سلم علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے دین حق اپنی امت تک پہنچایا اور کتاب و سنت کی راہ راہ و ہدایت قرار دی راک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے حدیث کتاب اللہ اے لوگوں سب سے بہترین بات سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اِنَّ قرآن یہ حدیب اللہ کی اقب یہ قرآن جو کتاب ہے جس کی ہدایت سب سے زیادہ تختہ اور بہترین ہے اور چلا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہدایت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور کیا کرتے تھے وہ سب لوگ میرے جس طرح سب سے بہترین ہدایت تیری ہدایت ہے اسی طرح سب سے بدترین اور سب سے گندا اور خدیف راستہ وہ ہے جو اس دین میں نیا راستہ ہو اور جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہو گویا میری ہدایت سے ہٹ جانے والا ہر راستہ بہترین راستہ ہے چاہے اسے ایجاد کرنے والا کوئی بھی ہو بلا مقدہ دن ہر نیا راستہ فدا شمار ہوتا ہے وکل بن بلالت ہر درحت گمراہی ہے وک اللہ ولالت اور ہر گمراہی کا انجام جہندم کی آج یہ پگندر اخلاق و اسلام کے عوام القلم ہے آپ کا خطبہ تو صرف کسی امر پر مرکب ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف کتاب و کنت کا راستہ ہے اور یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت منحرف ہو جائے چاہے بظاہر اس میں کتنا بدل نظر آتا ہو کتنا حسن نظر آتا ہو لیکن وہ گمراہی کا راستہ ہے جس کا انجام جو ہنمن کی آبارک بطالہ نے یہ دولت ہمیں دی کتاب و سنت کی دولت اس تعیذہ فرمائے سے ہمیں مشرف فرمایا اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم فرمائے کا کیا حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا شکر ادا کیا ہے اس عظیم و شان دولت کا حق کو یہ تھا کہ اس دولت کو لے کر ہمارا ایک ایک فرق اللہ کے دین کا دائی بن جائے جو صحیح نہج اللہ نے ہم کو سکھائی یہ ہے اصل میں ایمان مانے والے وہ ہیں جو پہلے اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنی اطلاع کر کے بیٹھ نہیں جاتے بلکہ وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں فرمایا ہم نے دنیا اور آصرت کے خطارے سے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے صرف ان لوگوں کو بچانا ہے جو پہلے اپنی اسلام کرتے ہیں علم نبیل عامل اپنے عصیبے کو ٹھیک کرتے ہیں وہ عامر اس اور اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہیں اگر اپنے آپ کو سنوار لینا کافی ہوتا تو یہ سورج ہی ختم ہو جاتی لیکن سوال نہیں وہ عامل اس کا ہاتھ جو حق کی دولت ان کو دی جی گئی تو اس کے دائی اور مبلک بن جاتے ہیں وہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں وہ اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں یہ اصل مدعا ہے مثلاق ہو اور یہ والدہ بات ہے کہ جب اپنے مشن کو لے کر اٹھا جائے اس کی دولت کو کیا جائے تو اس راستے میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں غریب پریشانیوں قدموں سے دو ہونا پڑتا وسول فزوجل ضلع رسول مسود حتہ یقول اور رسول ولدین آمن ابار متا رسول اللہ اس راستے پر بڑے امبیا کو اب العظم پہمبروں کو کھنجوڑا گیا کم کیا گیا پریشان کیا گیا جو ان کے ساتھ ایمان ایماندار تھے انہیں بھی جھٹکے دیے گئے اتنا پریشان کیا گیا کہ وہ خبر کے پہاڑ اپنی زبانوں سے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متا نسل اللہ اے اللہ تیری مدد دب آئے گی اگر تم نے کے خلاف ہو جد و جہد کا جزبہ ہو تو پھر اللہ کی مدد بری قریب ہے اپنے بندوں کو دھکارتا نہیں انتہائی قریب ہے ان کی مدد کرنے والا ہے تو سب یہ آخری نقطہ ہے ایک مومن کی زندگی کا اس مشن کی راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں جن پریشانیوں اور قدموں سے دو ہونا پڑتا ہے انہیں برداشت بھی کرتا ہے اور برداشت کرنے کی تلفین بھی کرتا ہے تو ہم وسلم نے حجت الوضاح کے موقع پر یہ دو دوستہری بھائی فرمایت فرمائے تو ٹھیک امرئی لن تزل ما سمت کتاب اللہ وسنت یہ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت یہ دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا یہ دو فرما دے کر جا رہا جب تک ان پر قائم رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو سکے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہ کر سکے صاحب نے فرایا کہ کلو بلوی صاحب کہ جن لوگوں نے میری باپ کو سن لیا وہ اسے آگے پہنچائے ان کا خریدہ ان کی یہ ذمہ داری کہ وہ اس بات کو آگے پہنچائے اور میری اس باپ کے دائی بن جائیں مبلت بن جائیں اور اس مہم اور اس مشن کو لے کر کھڑے ہو جائیں کسی کا استفلا نہیں کیا یہ ڈیوٹی صرف ان کی نہیں ہے جو افادہ کے نام سے مشہور تھے جنہوں نے رسول کرم علیہ وسلم کے ساتھ ایک زمانہ گزارا علم حاصل کیا عمل حاصل کیا صرف ان کی ڈیوٹی نہیں تھی جتنے بھی صحابہ موجود تھے سات روایتوں میں ایک لاکھ اور چوالیس ہزار صحابہ کیا یہ سب کی ڈیوٹی لگا دی گئی سب کو اس چیز کا سبب بنایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے میری بات کو سن لیا وہ آگے پہنچائے یہ دینی فریوا ہے ساری فریوا ہے اس سے اعتماد ممکن نہیں بالکل امر کا فیوا جس طرح نماز کو امر کے سیلے کے ساتھ فرض دیا گیا ہے اور تارے کے سلاد کی دین میں کوئی گنجائش نہیں دوست اور بزرگوں اسی طرح دین کی اور اپنے مشن کی ترقی کے لیے کام کرنا یہ بھی فرض ہے اور اس میں تصاح کی حریت میں کوئی نے من من اللہ جس کو اللہ نے کوئی علم دیا ہو چاہے وہ ایک نکتا ہو چاہے وہ ایک حدیث ہو چاہے وہ ایک آیت ہو اگر اس نے اس علم کو چبھال لیا اپنی زبان کو استعمال نہ کیا تو اس کی اس زبان پر اللہ مبارکبارہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے لبان تیار کر کے ڈال دیں جس زبان کو استعمال کرنا چاہیے تھا استعمال کیوں رہی کیا اور آپ جانتے ہیں بالکل موٹا سا مدعا ہے کہ صحیح طور پہ خرید کب آتی جہندن کی آگ کی بحید کب آتی ہے جب کسی فریدے پر چھوڑا جائے جب ترک واضح ہو ترک واجب پر جہند کی بحید آتی ہے اور یہاں بھی جہندن کی بہید کا مانا یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو استعمال نہیں کیا دین کی دعوت پیش نہیں تھی انہوں نے ایک فریدے کو غور دیا ایک واجب کے طرف کا انتخاب کیا اسی لیے پر الصلاق اسلام نے پری صاحب کے ساتھ سلا دیا کہ فن روحانی ونو آیت کسی کے پاس ایک مسالہ ہو کسی کو ایک حدیث کا علم ہو قرآن کی ایک آیت کا علم ہو فن ہو اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آگے پہنچائے وہ خاموش نہیں رہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اسے آگے پہنچائے کوئی عمر کا فرا جس کا سب سے پہلا معنی اور سب سے اصل جو ہے وہ وجوب اور فرد اللہ مبارک بال قرآن حکیم نے حکم دیا خود اور علاقی ربز کا بالحکمت بل معاعد اپنے رب کے راستے کی طرف بلائے کوئی عمر کا پھر اپنے پردر دگار کے راستے کی بات بتوں اور پردردگار کا راستہ کیا ہے جس کا ذکر ہو چکا کتاب و سنت اللہ امّا قبار نے قرآن حدیث نازل کی تھی کان و عیل علیہ بل خنت کما کان یا علیہ قرآن اب خان کا طول. کہ نے عویل کس طرح سہنب الخلاق و اسلام پر قرآن لے کر آتے تھے اسی طرح سہمب الخلاق و اسلام پر سنت بھی لے کر آیا کری اور یہ ہے سبین رب کا تیرے پردگار کا راستہ عائد کا معنی یہ ہے کہ گرین اعتبار سے ساری اور مبلک صرف وہ ہے جس کے پاس پردردگار کا راستہ جس کے پاس کتاب و سنت کی دولت اور اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی تمخوہ یا کوئی ملت اس دولت سے محروم ہو تو چاہے وہ جتنا کام کرے وہ کر ہی ایک بار سے اللہ کے دین کی دال نہیں تو پھر یہ ڈیوٹی کس کی ہے یہ منصب کس کا ہے جن کو اللہ نے یہ دعوت کی ان کا یا دائروں کا جب ہمارا ہے تو پھر ہم اتنے خست اتنے متأثر اتنے کائم کیوں دنیا کی محبت میں اس قدر سرشار کیوں ہے کیا یہی اللہ کی اس نعمت کا حق ہے اللہ کی نعمت کی اچھی طرح ہم نے پہچائی میں یہ روزانہ چاہتا ہوں کوئی بھی مشن ہو اس کی تکلیف اس مشن کی ترقی اور اشار تین صورتوں میں ممکن ہے سو سے پہلی صورت یہ کہ اس مشن کے حامرین جو ہے وہ منظم ہو میں تنظیم ہو کوئی انتشار نہ ہو کوئی اطراف نہ ہو دوسری صورت یہ ہے کہ اس مشن کے حام ہی اور کڑی سے کڑی محنت کرنے کے لیے تیار ہو یہ نہ ہو کہ اپنی تجارتوں میں اور اپنے گھروں میں منہ نکرے ان کے پاس وقت ہو دین کے لیے وہ اپنی تجارتوں کو قربان کرنے والے ہو دین پر اپنے مشن اور تیسری سوچ یہ ہے کہ وہ مشن جو ہے, بدنی برحق ہونا ہے۔ وہ بدنی پر حق ہونا چاہیے مشن حق ہونا چاہیے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہ کہنا پڑتا اللہ نے ہمیں حق دیا کشن پر حق ہے لیکن پہلی دو ان نہیں نہ کوئی تنظیم ہے نہ کوئی چدو جہد کا جذبہ نہ کوئی محنت جو ہمارے نظم کا حال ہے جو ہماری محنت کا حال ہے تو نظم اور محنت کا تقاضہ تو یہ تھا کہ ہم مر سے ختم ہو جاتے لیکن اگر آج ہم قائم ہیں اس دنیا پر ہمارا وجود ہے تو صرف ایک جماعت پر اور, ایک اور یہ کہ ہمارے پاس حق ہے اور حق میں قیامت تک قائم رہے اسلام کی حدیث ہے لا تائفت تائفت من منصورین عمل الحق تعمیر امل الحق ایک حدیث حق امر امن میری امت کی ایک جماعت میں ہمیشہ حق پر قائم رہنا حق یا امر اللہ یہاں تک کہ قیامت آئے اگر یہ حدیث نہ ہوتی اس حدیث کا سہارا نہ ہوتا اقلیت نے ہمیشہ قائم رہنا نہ ہوتا تو ہم مل چکے ہوں جذبہ جہاد مقبول ہو چکے اپنے کاروباروں میں اور اپنی تجارتوں میں اشتہار و انتخاب ہے دین سے کوئی تعلق نہیں باقی حد تک تعلق ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اور اپنی وحانیت کی تقسیم کے لیے یہ نفت پرستی ہے دين کے لیے ہم نے کیا کام کیا کتنی قربانی لو انکم رضیتم بالحیاۃ الدنیا استغلوتم بالذرء وحطتم باضلاد الابن والبکر استغلوتم بالعینات فاقتلتم باضلاد الابن والبکر وترکم التهال فی حدید الباغی اللہ تبارك علیکم قلنا ان لا ينزع عنه ادارے یہ ہے لوگوں اگر تم نے دنیا کی زندگی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا اور شہر تم پھر اینا قسم کے کاروبار کرنے لگے ارینا سے مراف مزاج کاروبار اگر سے اس کا ایک خاص معنی اینا, اینا کا لیکن یہ مثال تھی مزاج کاروباروں اور شرعی اصطلاح میں اس کا خاص معنی یہ ہے اینا تجارت کو تجارت ہے کہ آپ کو سرمایہ کی ضرورت آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اس سے مال خریدتے ہیں ادھار اور پھر اسی سے کہتی ہے کہ اس فوری قیمت پر تم یہی مال مجھ سے نقد خرید لو اور پیسے مجھے دے دو یہ بیگ اینا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا یہ ایک مثال ہے حرام قسم کی تجارتوں سے سرایا اگر تم نے دنیا کی زندگی سے اتنا لگاؤ پیدا کر لیا اور حرام کس تجارتوں سے اپنی جگہ اور اپنی تجوریوں کو بھرنے لگے تو حضرت ازبابل ادیرول فکر اور تم نے اونٹوں اور گایوں کی دبوں کو پتن لیا یعنی اپنی کھیتی باڑیوں میں فون ہو گئے اپنی تجارتوں میں منہمک ہو گئے تقل عقید انداز اور اللہ کی راہ نے جہاد کے جذبے کو محبوب کر دیا سونپ دیا چلتا ہے جہاز سے جہاد کا نام نہیں تمام اگر یہ سب چیزیں تم میں آ گئی تو سلت اللہ علکم سل اللہ تعالیٰ تم پر شریر کر دے گا تم پر ضلع کو مسلط کر دے گا تم مل راہ المطار دینے کو میری یہ ضلعت تم پر ہمیشہ قائم رہے گی ہمیشہ تم پر مسلط رہے گی اور اس ضلعت کے قائد آنے کی صرف ایک ہی سورت ہوگی اور وہ یہ رضا تم ندینے کو بھی جب تم اپنے دین کی طرف واپس لگ جاؤ مانا یہ کہ یہ کام کلت جن کا حدیث میں ذکر آیا دنیا کے ساتھ تعلق پیدا کر لینا حرام قسم کی کدارتوں میں شریف ہو جانا سردار کے ہاتھ کو میں ہو جانا یہ سب چیزیں دین سے دس برباری کی علامت اسی لیے تو کمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ ذلت تم پر قائم رہے گی اس وقت تک جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہیں جائے مانا یہ کہ تم دین سے منحرف ہو اگر اگرچہ عقیدوں میں ہے لیکن عملی طور پہ یہ چیزیں دین سے انحراف کی دلیل ہیں بڑھا کے اس وقت تک یہ ضلع قائم رہے گی جب تک اپنے دین کی طرف بار ہوئی ہوگا جب جہاد مشغول ہو چکا اس فقران کے بعد ہم کس چیز کی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کس اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں جب کے عمل میں ہم زیروں سے دنیا سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہم تاون سمجھتے ہیں اپنے لیے بہت سمجھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں پھر یہ خرچ نہ کرنا اس وقت معلوم ہوگا جب یہ مال ہاتھوں اور پچھوؤں کی صورت میں قیامت کے جن انسان کو پیش کر دیا جائے وہ جہاں جائے گا اس کے کسی کے ساتھ ہوں گے زہرینے پر وہ کہے گا تم کام ہو میرا پوچھا کیوں نہیں چھوڑتے تو پھر وہ سانپ بچھو کہیں گے انا کنج ہوتا وہ انامان ہوتا ہم تمہارا ستانا ہے ہم تمہارا مال ہے جس طرح دنیا میں سمیٹ سمیٹ کر رکھتے تھے آج بھی سمیٹ لو اور پکڑ دو اس وقت پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا کتنا مصیبت کا باعث ہے کتنے بڑے اذاف کا باعث جو دولت اللہ نے ہمیں دی کتاب و خدمت کی دولت اس کا سطاوا یہ ہے کہ ہم اپنی قوت کو سمیٹے منظم ہو کر دین کے احیاء کا کام کریں خاص طور پہ نوجوانوں سے میرے گزارش ہے منظم ہو کر دین کے لیے کوشش کریں احیاء دین کا کام کریں اس لیے کہ دین کی جو امیدیں تھیں وہ محدود ہو چکی خاص طور پر اس ملک میں حکام بالا سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم تین نافذ کرو ان سے کیا مطالبہ کروں جو اپنے اقتدار کے آنے سے پہلے چار چار مسالوں پر حاضری دینے کے بعد حلق ہے ان سے امیدیں ختم ہو چکی جو خود مصرب ہے قبر کا پجاری ہے اور قرآن اور حدیث کی اصلاح کے مطابق جانور سے پتھر ہے اس سے کیا سفا کرو کہ تم دین لاؤ اللہ کی طریق لاؤ اور پہ اسلام کی سنت لاؤ یہ ان کا کام نہیں یہ کام آپ کا اور میرے ساتھ قرآن کی دلیل ہے آپ کو اٹھنا ہے اور آپ سے منصف ہونا ہے قرآن کی دلیل اللہ پاک نے سنا کیا نہ میں فبو نہ اے لوگوں اگر تم اپنے دین سے منحرف ہو گئے جیسا کہ یہ لوگ منحرف ہیں, نہ اللہ کی توحید کا کوئی حق ہے نہ پھر ہم کلام کی سنت کی اتباع کا کوئی حق ہے اور لیکن اسلام کا ہے کی بات یہ ہے اسلام کو بدنام کیا جائے فرمایا کہ تم اگر اس دین سے منحرف ہو مرتد ہو گئے چاہے وہ احتسابی طور پہ ہو چاہے وہ عملی دور پہ ہو پھر اللہ اس کام کو لائے گا انقلاب پیدا کرے گا اس قوم کے ذریعے کیوں اس لیے کہ دین میں, قائم, رہا میں قائم رہنا ہے دین میں ہمیشہ قائم رہنا پھر اللہ اس قوم کو لائے گا اس قوم کے اوساف کیا ہو اللہ بارا کس قوم کے ذریعے انقلاب لائے گا کس قوم کے ذریعے تمہارے انقلاب کو تمہاری بدعقیدگی کو اور تمہاری بد عملی کو ختم کرے گا وہ قوم قوم سی ہو کسی قوم کا نام نہیں لیا بلکہ ان کے اوساف کیا بنایا کہ ان کا سب سے پہلا مطلب اور سب سے بنیادی خوبی یہ ہے کہ یوں حقب ہوں کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی یہ سب سے بنیادی خوبی اور پہلی خوبی کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور مجھے کوئی ترقی نہیں یہ کہنے میں کہ اللہ تعالی کی محبت کتاب و سنت کی اتباع کے بغیر خصور ہے اس محبت کا کوئی تصور نہیں جس محبت میں اطاعت نہ حب و حب الحب وسیع کہتا ہے کہ تم اللہ کی نافر نانی دیتے ہو اور غبان سے دعویٰ یہ کرتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت یہ بات میری اصل میں نہیں آتی حقو کا ثابت اللہ آتا ہوں. اگر اللہ سے تیری محبت سچی ہوتی تو, تو اللہ کی فرما برداری کربی و حکب مفیح ہو اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوا اپنے محبوب کی نا پردانی نہیں اسلام کی ایک سن سنی صحابہ کران کی ایک جماعت. پر جگہ اسلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت لیکن محبت کا جو مہمن اور مقدر ہے وہ ہمارے دل ہے محبت دل میں ہوتی اگر کوئی زبان سے کہتا رہے تو مجھے آپ سے محبت دل تک دلیل نہ ہوگی وہ دعویٰ بیکار ہے باطل تو محبا کی جواب کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت وہ محبت ہمارے دلوں میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ظاہری صورت ہونی چاہیے جس پر عمل کر کے ہم اللہ کی محبت کے اچھے سامدار ہماری محبت نظر آنی چاہیے ہم عملی لاڑ کر دکھائیں کہ ہمیں واقعی اللہ سے محبت ایسی چیز بتائیے کہ جس سے ہماری محبت نظر آئے صحابہ ہاں گرام نے یہ کی سوال کیا تم سلام آسمان کی طرف دیکھیں گے ہاں ہاں اللہ کی صحیح کی روشنی نے جواب دیا گیا جو جی امین آئے اس آیت کو دیکھ کر کہ کوئی ان تم تم تو حسب اللہ پتہ لہو اے لوگوں اے سوال کرنے والوں پوچھنے والوں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اس محبت کا ہم ظاہری ثبوت چاہتے ہیں تو تم لو وہ ظاہری ثبوت یہ ہے کہ اگر کافی تم کو اللہ سے محبت ہے تو اس اپنی پوری زندگی میں میری اطاعت اور میری سماپتاری کو۔ اپنی پوری عمر پوری زندگی میری فرما بداری میں گزار دو بڑا کنو سن سلت مسلم ان خوب سے فلم کرایا تھا ابتداس میں سے امتحاس پوری عمر میری فرما بٹاری میں گزار دو یہ ہے وہ پہلا کا اور پہلی خوبی ان لوگوں کی جو انقلاب لانے والے جن کے ذمے دہی تین کی جو ہے اور جن کے ذمے دین کا کام اللہ نے سونپا کہ ان کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ان سے محبت ہے اور محبت کا محبوب کتاب و سنت کی فرما برداری کے زبان نہیں تھی تو پھر یہ کام کس کا ہے انسلام نالا دین کا حیات یہ کس کا کام جن کے پاس کتاب و سنت کی دولت ہے ان کا کام ہے یا غیروں کا کام اس قانون سے سوچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے احساس دان اور بنیادی مسلم کی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے صحیح فرما بردار اور الحمد للہ یہ چاہ اللہ نے آپ کو دیا یہ عظیم الان دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی جہانا یہ آپ کا کام اور یاد رکھو سلت رسائل یا سلت تعداد اس کی کوئی اہمیت نہیں جو دین کا کام کرنے کے لیے ہوا سیات اللہ کتنی ہی چھوٹی سی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غریب آ گئی صرف اللہ کے حکم ورات نہیں تُم <مُؤمنين> تمہارا عقیدہ پختہ ہو ایمان پختہ ہو عمل پختہ ہو تو پھر تم کو میں کرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ان تم بلندی ملندی تمہارے لیے ہے ہاں کہ تمہارے لیے ہے ارد یہ ہے کہ ان تم تم مکمنی اب تمہارا ایمان خالص ہو اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے مظاہر ہم نے دیکھ ملے اسلام کی تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی جنگ بدر کا نقشہ ہمارے سامنے کیا مسائل سے کوئی وسائل نہیں کم پر مثلا دھو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کا ہمیں دعا کر رہے ہیں یہ مٹھی برد بات جس کو میں نے بڑی قربانیاں دے کر جمع کیا اگر آپ بھی ہلاک ہو گئے تو پاسیامت سیام یامت کی زمین پر تیری کوئی عبادت نہیں کرتے سکتا مدد آئی اللہ اس کا وعدہ کہ تم اپنے آپ کو سنبھال لیں ہم تمہاری مدد کریں آخری یہ مظاہر آپ کے سامنے ہیں ہے اوقات ساٹھ مسلمان ساٹھ ہزار روئیوں پر غالب آئے یا نہیں صرف ساٹھ مسلمان سات ہزار روئیوں پر غالب آئے ان کے تھکے دلا دیے حالانکہ مسائل ان کے پاس تھے تعداد ان کے پاس تھے باہر اس ان کے پاس تھی لیکن دنوں پر ہاتھ تو اللہ کی ہے ان مرکزوں کا باہر جو کم میں جو ہاتھ ہی خروش پر اللہ کو سبزہ ہے اللہ تمہارا اگر ان کو بزدل بنا دے اور تمہارے دلوں کو شجاعت اور بہادری سے بھر دے تو وہ بزدل تمہارا کیا بیمار ہو اور سجاط جو ہے وہ کے لیے ہے اور گزری جو ہے وہ بات کے لیے سلام حیران ہے آخر کیا بات ہے وہ تعداد میں ہم سے کم اخبار میں ہم سے کم لیکن میدان دن میں ہمارے تھکے چوٹ گئے یا سوچ بھی کہ رپورٹ میں کرا ان کے خانوں میں جھانک کر دیکھو وہ رات کو کیا کرتے ہیں وہ کون سے بنتر پڑتے ہیں یا کون سے پشتے کھاتے ہیں کہ نہ ان کی طاقت ہے نہ قیمت ہے لیکن ہمیں اس طرح مولی اور گاجر کی طرف تازہ یا دوسرے نے دیکھا رپورٹ دی؟ اور کہا کہ اگر پورا روم بھی لے آؤ پھر ان کا کچھ نہیں بگار سکتے تم نے کیا دیکھا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دن بھر لڑائی تھی اور رات کو مسلح بچھا کر کوئی رکو میں ہے کوئی فرضے میں ہے کوئی سیر میں ہے اپنے پر کو دگا دعائے اللہ مارانا ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا جذبہ بھی ہونا چاہیے کام ہونا چاہیے لیکن جذبہ جہاد مقبول ہو چکا جہاد کی لذت اس سے ہم ناف نہ ہو سکے ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا کیا فائدہ اور کیا لطف اسلام بنا کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہوں پھر زندہ کیا جاؤں, زندہ کیا جاؤں, زندہ کیا جاؤں بار بار بار تھی لیکن جنہوں پر ہاتھ لیں تو اللہ کی ہے ان مرکنوں کا باہر میں افادی ہو جنہوں پر اللہ کا کمزہ ہے اللہ تبارا اگر ان کو بزدل بنا دے اور تمہارے دلوں کی سجاعت اور بہادری سے بھر دے تو وہ بزدین تمہارا چار نارے اور سجاعت جو ہے وہ حق کے لیے ہے اور قدری جو ہے وہ قاتل کے لیے رومی سب فلاح حیران ہے باقی کیا بات ہے وہ تعداد میں ہم سے کم اصلے میں ہم سے کم لیکن ندان جنگ میں ہمارے سچے سوٹ دے یا سوچ ہے کے لیے بہت لے کر ان کے پہلوں میں ڈھانک کر دیکھو وہ رات کو کیا کرتے ہیں وہ قوم سے منتر پڑھتے ہیں یا کون سے پشتے کھاتے ہیں کہ نہ ان کی طاقت ہے نہ قبت ہے لیکن ہمیں اس طرح مولی اور گاجر کی طرح طاقت کیا تمہیں دیکھا رپورٹ دی اور کہا کہ اگر پورا ہوم بھی لے آؤ تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم نے کیا دیکھا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دن بھر لڑائی تھی اور رات کو مسلم بٹھا کر کوئی رقو میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی سیاح میں ہے اپنے فربر دگار کو دعائیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا غذبہ بھی ہونا چاہیے یقین کامل ہونا چاہیے لیکن غذبہ جہاد مقل ہو چکا جہادت کی لذت اس سے ہم ناف نہ ہو چکے ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا کیا فائدہ اور کیا لذا نبی غریب اسلام تباہ کرتے تھے کہ میری یہ ہے کہ میں اللہ کیا میں شہید ہوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہوں پھر زندہ کیا جاؤں جاؤ۔ بار بھار اپنی جان کے نگرانے دے دوں اللہ کیا معامل کو یقین ہو کہ میں نے جنت, جنت میں جانا ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہر طرح منی میں اللہ نے جنت کے بدلے تم سے تمہاری جانیں خریدنی ہے اور تمہارے مال خریدنی یہ دو چیزیں جلت کی قیمت ہے تمہاری جانو تمہارے مال صحابہ اسلام اس مسوم کو سمجھتے مکمل طور پہ سمجھتے گانے دیتے اپنی جانور کا اپنے مال جو ترویج یافتہ صحابی تھے ان کی مثال میں آپ کو کیا دوں ایک صحابی رسول نیا نیا اسلام میں داخل ہوا دن میں چلا گیا لڑتا ہے نکمبر اسلام بلاتے ہیں کہ آؤ جب دن ختم ہوئی کہ یہ تمہارا حصہ ہے مال غنیمت کا تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے غنیمت کا مال نہیں چاہیے میں اسلام کو لحاظ میں نے اس مال کے لیے اسلام قبول نہیں بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ جن میں جنگ میں جاؤں اور یہاں تیز لگے اور شہید ہو جا۔ نبی اسلام نے سمایا ان تم بفا دن اگر تم کچے ہو تو اللہ تمہیں خچا کر دکھائے اگلی جنگ آئی تو وہ وہاں بھی شریف تھا اور شہید ہو گیا جب اس کو پبند اخلاق و اسلام کے سامنے میں لایا گیا تو نبیر اسلام نے دیکھا کہ باقیات تیر وہیں لگا تھا جہاں اس نے انگلی رکھی نبیر اسلام اسلام تھا سچا تھا اللہ نے سچا کر دیکھا جہاد ہے اور شہادت کے حصول کی طرف میدان میں جا رہے ہیں گور کر رہے اللہ میدان ام میں دشمن سامنے آئے بڑا کبھی ہو بڑا بہادر ہو تو مجھے مارے میں اس کو ماروں ستہ کہ میں اس پر گارے مارے دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ وہ ایسا دشمن سامنے آئے کہ بڑا قوی اور بہادر ہو وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں حتہ کہ ہو اس پر غالب آ گئے اور میں تیری راہ میں شہید ہو پھر جب قیامت کا دن ہو تیرے دربار میں حاضری ہو تو تم مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے تجھے میں نے بہادو دیے تھے وہ بہادر کہاں گئے اے میرے بندے یہ خون تیرا کہاں بڑھ گیا پھر میں اللہ بشہ دل خواہ اس چیز کی شہادت دوں کہ اللہ تیرے دین کی آبداری کے لیے اور تیرے دین کے اخلاق کے لیے تیرا خون بہا دیا گیا میرے آغاہ کر دیے گئے اور مجھ کو تیری راہ میں شہید دیا تاکہ حجت قائم ہو جائے میری کامیابی اور پھر جمتا تو یہ ہونا چاہیے جو آج محفوظ ہے اللہ آباد نے فرمایا کہ ہاں ادین عام حل عبالحم الاتم تم جی تم آزاد علی اے امان بالو اے میں تمہاری کروں ایک ایسی تجارت کی طرف ایک ایسے سودے کی طرف جو تم کو اللہ کے خردناک عذاب سے بتا لو دنیا کے سودے کرنے والوں اور دنیا کی تجارتوں میں مرحب ہونے والوں آخرت کے لیے بھی ایک سودا کر لو کہ تم کو اللہ کے خردناک عذاب سے بچا بتا لو جاننا سودا کیا ہے برائے نور بلّہ ہی تم بن پہ اللہ پر ہی ماننا اللہ کے رسوئی پری مان اللہ پر ایمان ایسا نہ کہ صرف کسی کی ہاتھ نیت قبول کرو اسی کی عبادت قبول کرو اور رسول پر ایمان ایسا نہ کہ صرف کسی کی عبادت قبول کرو اس کو چھوڑ کر کسی کی عباعت نہ کرو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو اور پہمبر کو پر چھوڑ کر کسی کی اباعت نہ کرو ایسا ایمان نہ اس کے بعد ہم آئے دور ہی امبان تم وہ انفس تم کہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو یہ تین چیزیں ہیں جس کو میں نے دردناک آزار سے بچاؤ کے لیے ایک خال بنا دیا ہے کون ہے سودا کرنے والا ان حکومت پر غور کرنا چاہیے خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں تین کے احیاء کے لیے مثلاً اہل حدیث کو زندہ کرنے کے لیے اور اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے اللہ پر کوئی چیز قریب میں وہ فرماتا ہے کہ یا الناس انتم الفقراء یاد حکم مجھے لم ذریب تو آزان کا عربا اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت کا اندازہ کر کہ اے دنیا والوں دنیا میں بکتے ہوئے اربوں انسانوں ہو انسان اگر اللہ چاہے یو بھی حکومت تم کو ایک آنے فاہد میں مٹا دے تم کو مٹا دے سک لکھ ایک لمحے کے اندر میاض لکھل خلق ذریع اور تم کو مٹانے کے سال بات اسی لمحے ایک دوسری مخلوق اس زمین پر لا کر دے تو خدا کے وسلم کو مٹانے پر اور تمہاری جگہ دوسروں کو لا کر اسی جگہ بسانے پر قابل ہے وہاں سارا نکال اللہ اور یہ کوئی کام اللہ کو مشکل نہیں ہے نہ تم کو مٹانا اور نہ تمہارے مقام پر دوسروں کو لانا اس کی طاقت ہے اس کی قدرت اس کی فادر کو تسلیم کرو اس کی حاکمیت کو تسلیم کرو خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تحریک صحیح بین کا مطالعہ کریں کس طرح وہ بسڑ لے کر اٹھے اور کس طرح انہوں نے ایفار اور قربانی کا مظاہرہ کیا کیا ان کا رزم تھا کیا ان کی اطاعت امیر تھی کی؟ کیا ان کا محبت سنت یہ تمام چیزیں اپنے سامنے رکھو اور یہ کام صرف آپ نے کرنا ہے قرآن و حدیث کے درائل کی موجود یہ مزمور انشاءاللہ شاء اللہ مکمل ہوگا اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کا خادن بنائے اور کتاب و سنت کی تنقید کے لیے ہمیں توفیق عطا قطع فرمائے کہ ہم منظم ہو اٹھیں اور اس کام کو لے کر چلیں اور جذبات جہاد اللہ تبارک مطالعہ ہمارے دنوں میں روشن فرمائے اور تمام جو باثل